اب ایک خاص مثال آ رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت آئے گا مثال کیا ہے اللہ نے ان سے کہہ بھی لیا تھا بھائی زخلنا مساق ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا لاتسفیکن دماق دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے لڑو گے نہیں تم بلی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ان نملکنوں میں تم بھائی بھائی ہو لاتس فکون دماقم اپنا خون نہیں بہاؤ گے غلط خدیوں نہ انفظ مند آر کم اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشا ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جری کو فتح کیا گیا شہر اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنا لی جیسے بارہ چشمے سے پانی کے ویسی بارہ حکومتیں اب ظاہر بات ہے جہاں بارہ حکومتیں ہوں گی تو وہ توائف الملوکی جس کو کہتے ہیں آپس کی کھٹ کھٹپٹ ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے تو یہ تھی ان کی کیفیت لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے اب کفار میں جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا تو اب فلیا دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فلیا دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیل ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے برابر ہو رہا ہے حکم تو یہ تھا کہ آپس میں گھوڑے کرو ہی نہیں وہ اس حکم کو تو توڑ دیا لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس, وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھوڑوا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ بھائی ذخلنا تم نا یست تشفق نہ دماغ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے بلا تو خرجن فکر نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے سما اقرار تم تم تشدد پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشہدون مانتے ہوئے تم ہاؤ پھر تم ہی ہو وہ تو تب تو اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو فریق اب کو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو تزہ رون علیہ بلسم ان پر چڑھائی کرتے ہو کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی کم اسارا او اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فادو تو اب تم ان کا فریا دے کر انہیں چھڑاتے ہو بہ محرم العلق اخراج حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقع آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو ابھی ہے افتون بازی کتاب ہے تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعمیل عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کریں گے افتو میں نون کتاب تک فرون اباس تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے فما اگاؤ من فال کم منکم تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے فی الحیات دنیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو ذلت ہو بومل قیام اور قیامت کے دن یوردون علا شد العذاب وہ لوٹا دیا جائے شدید ترین عذاب میں وہ غافر نما تعمل اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں آج امت مسلم پر ست فیصد یہ آیت منتبک ہو گئی پورے دن پر چلنے کو تیار نہیں ہر گروہ نے کوئی ایک سے ہلال کر لی اپنے لیے بلازم پیشہ کب کا ہے رشوت حلال ہے کیا کرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کاروباری کب کا ہے سوٹ کیا کرے اس کے بغیر کوئی کاروبار چلتا نہیں ہر ایک نے, ہر ایک نے یہ جو تباہی ہے ان سے جا کے پوچھیے وہ بھی کہتے کیا کریں ہم ہمارا یہ دھندا ہے ہم بھی محنت کرتی ہیں مشقت کرتی ہیں ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا بنگال کی پرسٹیٹیوٹ مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹرویوز لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہے وہ جب جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنے گی جلوسوں کے ساتھ ہوں گی اور مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں دبال کھیلتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں وہ دیکھیے ان کی حامی ہاں ہے تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزون فی الحیات الدنیا وہ ہمارے اوپر ہے زورے بتا رہے کہ وہ ذلت اور وہ ذلت المسکن تھوپ دی گئی ہے باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ بھیا قیامت یوردون علا اشد دلا اشد دلا شدید ترین عداب تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے تسلی فرما اس کا اختیار ہے لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے اللہ غافر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ رضر کرائی ہوئی یا صاحب نے اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاکوں اللہ نا واقف نہیں ہے اللہ تمہاری داڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکا نہیں کھائے گا بے غالمات دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر فلاح یو خف افوالحب الزاب ولاح بلسول تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی ولاقات نام مسل کتاب وقف نام اباد ہی بن اور ہم نے موسا کو کتاب دی تورات اور قف نامی بادہ بن اور پھر اس کے بعد پے بے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے ایک بات نوٹ کر لیجئے گا نفز رسول اور نفظ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفو بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ تفرقہ وحدہ تفرقہ اجتماع ایک ہے ایمان اور اسلام اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شہ ہے لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے کچھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا کال دن روز میں اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظ ہیں مختلف ہیں مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرقی ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے تو جاؤ ادم الافرعل اب وہ رسول ہو گئے جاؤ مدین کی طرف الا مدین اقاصبہ اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت او ایس ڈی لگایا ہوا ہے لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا سی ایس پی تو ہے اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لا بن ان میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحییٰ نبی تھے قتل کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں کیا جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی رب البت الرفی صبیر اللہ صبح ہوا سما عبت اللہ صبح ہوا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفظ رسول تو آ گیا لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اب فائدہ ممباز ہی اس لیے کہ رسول حضرت موسا کے بعد حضرت عیسیٰ ہی درمیان میں پروفٹس ہیں پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے آ کہنا یہ سب نمل عمل برینات وایت نہ ہوسر ہم نے عیسا کو بڑی واضح نشانیاں دی حصے موجودات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ عال عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح قدس کے ساتھ حضرت جبرائیل کی خاص تعین انہیں حاصل تھی اللہ نے کیا ہے کہ جو موجودہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ضرور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے لیے افک الم رسولا تحوان اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بے مالا تحوا انف وہ چیز دیکھ کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی اس تک تم, تم نے استقبال کیا وہی استقبال جو عزازیل نے کیا تھا اور انگلش بن گیا ابا وسط سکبر تم فریقن کذب تم تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے اور نمبر دو ایک یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فیل مزارے ہے اور فیل مزارے کے اندر ایک فیصل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے وہ کالو قلوب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں یہ اس کو بنا یہ پہلی آج جو آج ہم نے پڑھی ہے افاط مع یو من تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے وہ کالو قلوب ہمارے دل غلافوں میں ہیں میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی جاؤ کسی اور سے بات آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے قروب نہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں بڑے مضبوط ہیں مستحکم ہیں تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی بل لانحم اللہ بھی کف رہیں یہ ہے تب جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں حقیقت میں تو ان پر لانت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے وہ قلی لمبایو تو واقعی تنب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے والما جا ہوں کتاب مل رہا ہے مصدقل ماں اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے یعنی یہ قرآن مصدق الما ماں مَا جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا بکالو ملقبرستہ نذین کفر على اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیلے مدینے میں آگئے کہ جو یہودی تھے بنو کینتا بن الزیب اور بنو قریضہ اسی میں وہاں رہتے تھے اوسط حضرت جو یمن سے آئے تھے اصل عربی قبائل تھے پھر آس پاس کے قبائل وہ سب کے سب عمین میں سے تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت نہ کسی نبوت سے آگاہ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے سرمایہ دار تھے دولت والے تھے عام طور پر مزدل تھے لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو دبا لیتے ہو نبی بھی یہ آخری زباں کی آنے کا وقت آ چکا ہے وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب ان سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے ہم فتح ہمیں فتح حاصل ہوگی اور دعا کیا کہتے تھے اللہ اس نبی آخر و کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے یہ دعائیں تھیں کیونکہ حضرت اور روس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ حج میں سن گیارہ نبوی کے حج میں یا سن دس نبوی کے حج میں جب وہاں پر چھ آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے سب کے سب انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان ایماندار تم ایماندہ ہو گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا ان کے نجات کا ذریعہ بن گیا اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے پر جہاں بغا فر تو جب ان کے پاس آ وہ چیز جسے پہچان دیا کفر کیا فلاں تو اللہ کی لانت ہے ایسے کافروں پر بے سمجھ رہی علام بہت بری شے ہے جس کے عوص کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا یعنی دنیا کا حقیر سا نفع یہاں کے حقیر سی مسندیں یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں جو بھی ان کی حیثیت ہے صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے پہچان کر تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا یقفروں کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بماندال جو اللہ نے فرمایا ہے اور کفر کیوں کر رہے ہیں اس زدم زدہ میں فضل علام شاہ نباد ہی کہ اللہ تعالیٰ نے نازی کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا جب چودہ سو برس تک نبوت ہمارے پاس رہی اب فترت کا زمانہ ہے چھ سو برس گزر گئے اب آخری نبی آنا ہے ان کو گمان دیتا وہ ہم میں صحیح ہوگا یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین اس بغین کے لفظ کو چار نوٹ کر لیجیے یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں یہ بغی کیا ہے جس سے عہد حادر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا ایڈلر کا اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹوس ہیں جو اس کا انسٹنگس ہیں ان میں بہت پاورفل موٹو جو ہے تو ڈومینیٹ ارج تو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ڈومینیشن تو بغی بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا تجاوز کرنا تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب گاجنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے یہ رحمت نابی فرما دی فبا بے غذب غذب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر یعنی تہ برتہ غضب ہے ان پر اللہ تعالی کا والدین کافرین عذاب و محم اور ایسے کافروں کے لیے اے ہانت آبیس مہیم سے بنا ہے حانت آمیز حماض اللہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا کالون ویما ضلع علیہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا وہ یکفرون بیما و اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں انہوں نے انجیل کا کفر کیا حضرت مسیح کو نہیں مانا انہوں نے محمد کا کہر کیا ہے صلی اللہ علیہ ولّم اور قرآن کو نہیں مانا وہول ہق تو مسد کلبا ماہ <هُم> اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے سچ ہے درست ہے اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے کل اے نبی ان سے کہیے فلے میں تخت رون <اللَّه> یہاں وہ لس واضح ہو گیا تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ایسے ہی حق پرست ہو ایسے ہی جو کچھ تم پر نادل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے ذکر کو کیوں قتل کیا علیہ سلاۃ وسلام تم نے جاہیا کو کیوں قتل کیا علیہ سلاۃ تمہارے تو ہاتھ جو ہیں نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں فلحمت کلو نا میا اللہ کب تم اگر واقع تم ایمان والے ہو بلکات تم موسا بلبینات تمہارے پاس موسا آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر واضح واضح لے کر پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا وان تم ظالمون اور تمظاہر ہو وہی